السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال کا نحمد نسلی رسول الکریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الرحمٰن البرحیم صدری راہلی سعودی امری عمری وحل من لسانی یفق قولی آپ لوگوں نے کاپیز بنا لی اپنی آپ کو ان شاء اللہ ایک سوالات کی لسٹ دے دی جائے گی جس کے جواب آپ جو بھی آپ کو کلاس میں بتایا گیا ہے اس سے اور ایک دوسرے کے نوٹس دیکھ کر آپ ان کو لکھ لیں یعنی آپ اس میں شیئر کر سکتے ہیں بکس سے ڈھونڈ سکتے ہیں لیکن پراپر وے میں لکھے جائیں گے کیونکہ اسی کاپی کو آپ کے ایز این ایگزامنیشن بک کے مارک کیا جائے گا اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس مختلف چیزوں کی پراپر ڈیفینیشن اور دلائل اپنے ہاتھ میں لکھے ہوئے موجود ہوں گے اس سے زیادہ بہتر لرننگ ہوگی بنسبت اس کے بغیر سوچے سمجھے رٹ کے آپ ایگزام میں لکھ دیں اور یاد نہ ہو آپ کو بوقت ضرورت و کام نہ آئے تو آپ میرے سے کوئی بتایا گا ایمان کی جو تعریف کل آپ کو بتائے گی وہ کیا ہے جی اقرار باللسان تصدیق بالجنان عمل بالارکان یزید بتاطر ٹھیک <شایطان> ہے آگے شروع کر لیتے کل کے لیسن کو تھوڑا سا ریویو کرنے کے بعد آگے چلتے ہیں کل ہم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بارے میں پڑھا ابو بکر الجزائری نے اللہ پر ایمان لانے کے بارے میں کہا ہے کہ مسلمان اللہ کے وجود یعنی اس کی ہستی اس کی ذات آسمان و زمین کے خالق ہونے ظاہری اور باطنی اشیاء کے جاننے یعنی سب کچھ جانتا ہے وہ ہر چیز کے رب اور بادشاہ ہونے پر ایمان لانے کے ساتھ اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کے سوا کوئی رب نہیں اور وہ کمال صفات کا حامل ہے یعنی اس کی جتنی بھی صفات ہیں ایٹریبیوٹس ہیں وہ کامل ہیں مکمل ہیں وہ ہر نقص سے پاک ہے اسی طرح بندہ وومن اللہ کی اس ربوبیت پر بھی ایمان لاتا ہے جو تمام جہانوں کو شامل ہے جس طرح وہ اللہ کی الوحیت پر ایمان لاتا ہے یعنی اس کے الہ ہونے پر کہ اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین سب کا الہ ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں کوئی معبود برحق نہیں اور مسلمان اللہ کے ان اسما پر بھی ایمان لاتا ہے یعنی ناموں پر بھی ایمان لاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھے ہیں جو اسمائے حسن اور اعلی صفات ہیں اور وہ ان میں کسی اور کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا اور ان کی ایسی تعویل نہیں کرتا جس سے ان کا انکار کر دے اور ان کو مخلوق کی صفات کے ساتھ مشابه نہیں قرار دیتا نہ اس کی صفات کی کیفیت بیان کرتا ہے نہ اس کی مثال بیان کرتا ہے وہ اللہ کے لیے ان اسما اور صفات کو ثابت کرتا ہے جو اللہ نے اپنے لیے خود ثابت کی ہیں یا اس کے لیے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کی ہیں اور وہ اللہ تعالی کی ذات سے اجمال اور تفصیل کے اعتبار سے ہر عیب اور ہر نقص کی نفی کرتا ہے جس کی اللہ نے خود اپنی ذات سے نفی کی ہے یعنی انہوں نے اللہ پر ایمان کو تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کا مطلب کیا ہے کل ہم نے توحید کی اقسام کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو ایک مانا جائے توحید کا کیا مطلب ہوتا ہے توحید کس کو کہتے ہیں؟ کس سے نکلا ہے جی واحد سے واہ داحد سے ہے واہد یو واحد توحید کیا معنی ہوتا ہے اس کا ایک کرنا انگریزی میں یوں کہیں گے ٹو بلیو این دا یونٹی آف گاڈ ان دا یونٹی آف اللہ ٹو میک سم تھنگ ون کسی چیز کو ایک کر دینا تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے ٹھیک ہے کس طرح ایک مانا جائے ہمم کس چیز میں ایک پانا جائے اس کے رب ہونے میں اس کے الہ ہونے میں اور اس کے اسماء اور اس صفات میں ٹھیک ہے تو واحد یو توحید کا مانا ہوا کسی چیز کو ایک بنانا اور مراد اس سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات صفات الہ ہونے کے اعتبار سے ایک مانا جائے یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسی صفات میں اکیلا ماننا جو اسی کے لیے خاص ہے ربوبیت الوہیت اسما اور صفات میں یکتا ماننا کہ کوئی اس کے برابر ہے ہی نہیں کس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور رب ہے نیم. نہیں کوئی اور الہ ہے نیم. نہیں کوئی اور اس کی صفات میں اس کی طرح شریک ہے نیم. نہیں یہی توحید ہے ٹھیک ہے اللہ سبحانو و تعالی کو اکیلا خالق مالک اور مدبر ماننا یہ توحید ربوبیت ہے کیا ہے توحید ربوبیت اللہ تعالیٰ کو خالق مالک مدبر ہونے میں اکیلا ماننا کہ بس وہ ایک ہی ہے دلیل کیا ہے قرآن مجید میں آتا ہے اللہ خالق کل وہ اللہ کل شعی ام وکیل الزمر سکسٹی 62 اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہان ہے ہر چیز کا نگران ہے سورت فاتر آئے تین میں آتا ہے انا تو فکون کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے کوئی اور ہے جس نے آسمان بنایا ہو جس نے زمین بنائی ہو نہیں اللہ ہی ہے جو تم کو آسمان سے بھی رزق دیتا ہے اور زمین سے بھی رزق دیتا ہے لا الہ اللہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں تو فکون پھر تم کہاں سے دھوکا کھا جاتے ہو تو یہ دلیل ہے کس کی اللہ کے رب ہونے کی اللہ کی ربوبیت کی اور پھر کیا جو پیدا کرے اور جو پیدا نہ کرے برابر ہو سکتے ہیں افم یخلوکو کمل لا یخلوق افالط تک کرون صورت 17 میں آتا ہے کیا وہ جو سب کچھ پیدا کرتا ہے اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے تو پھر شرک کی تو جڑی کٹ گئی تو اللہ کی ربوبیت میں توحید کا مطلب کیا ہے کہ صرف اسی کو خالق ماننا اور اس کے علاوہ ہر خالق کی نفی کرنا کہ کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں انسان کو کس نے پیدا کیا اللہ نے قرآن مجید سے کوئی دلیل یاد ہے آپ کو خلق الانسان من علق اوکے اور یاد کیجیے جی شاباش اللہ خلقکم ثم رزقکم گڈ اور کوئی لقد خلقنا الانسان نل احسن تقویم اور یا الناس ربکم رب خلقکم والذین من قبلكم و ما خلقت الجن و الانسان الا ليعبدون ج ا سوره ال عمران ما اتى الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. لا اله الا هو سوره الدهر هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ان خلقنا الانسان من نقطه امشاجن نبدلی ہی تو بے شمار آیات ایسی ہیں کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں کوئی طریقہ ہی نہیں اور اس کی بہت بڑی دلیل کیا ہے کہ جس کی اولاد نہیں ہوتی کوئی انسان اس کے لیے اولاد گھڑ کے بنا کے جیتا جاگتا بچہ اس کو دے نہیں سکتا اللہ ہی پیدا کرتا ہے تو یہ صرف اسی کا کمال ہے یہ نہیں کہ یہ اسی کی طرف ہم منسوخ کریں گے کہ وہی وہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی وہ ہمارا خالق ہے پھر اللہ ہی مالک ہے اس کی کوئی دلیل مالک بھی وہی ہے خالق ہوا تو مالک بھی وہی کیونکہ توحید ربوبیت میں صرف وہ مالک ہے اس کی دلیل مالک یوم اور شابش لہو ما سماوات الارض اس سے بھی اس کی ملکیت ثابت ہوتی تبارک الدی ہل ملک ولا الملك شعین قدیر اللہ تل ملک منتشا ملک اس میں سب چیزیں آ گئی اب ابل آخر فسبحان الودی بی ادی ملکو تو کل شعین وہ اللہ ہی تر جاؤن یہ کہاں ہے سورت یاسین میں جی آپ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ تو وہاں رب بھی ہے ملک بھی ہے پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اسے رات دن کی بخشش بھی کم نہیں کرتی آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب سے اس نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں اس نے کتنا خرچ کیا ہے اس نے بھی اس میں کوئی کمی پیدا نہیں کی جو اس کے ہاتھ میں ہے یعنی اس سے بھی جو کچھ اس نے خرچ کیا کچھ بھی کم نہیں ہوا پھر بھی بھرا ہوا ہے یعنی اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں جب سے اس نے سب کچھ پیدا کیا جب سے سب کو دے رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہر چیز کا رب ہے اور رب کا معنی آپ کو معلوم ہے کیا ہے رب کس کو کہتے پالنے والا اور تین بڑے معنی تو وہ ایک ٹیکنیکل ہیں ہی لیکن زرے سے کمال تک پہنچانے والا وہ ہستی وہ ذات جو مسلسل ہر آن ہر وقت ہر ایک کو فائدہ مند چیز عطا کرتی ہے اس کو سوچیے ذرا جو میں نے کہا ہے. کیا کہا ہے میں نے وہ ذات جو ہر آن ہر وقت ہر ایک کو فائدہ مند چیزیں دے رہا ہے وہ رب ہوتا ہے رب وہ جو ہر آن ہر ایک کو ہر وقت فائدہ مند چیزیں دے رہا ہے اس کو محسوس تو کریں اسٹیٹمنٹ اس کو ذرا ہر وقت دے رہا ہے ہر ایک کو دے رہا ہے ہر ایک میں کیا کیا آتا ہے ہم سب لینے والے ہیں اور ہر وقت لے رہے ہیں اور جب سے پیدا کیا دیے چلے جا رہا ہے اور پھر بھی اس کے ہاتھ بھرے ہوئے اس کے دینے میں کوئی کمی واقعی نہیں ہو رہی اور کیا دے رہا فائدہ مند چیزیں دے رہا میں تو صبح جب اس بات پر یعنی رب کی جب ڈیفینیشن پڑھ رہی تھی اور دیکھ رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آسمان سے لے کے زمین تک اور سمندروں کے اندر اور زمین کی تہہوں میں اور مٹی میں اور کیڑے مکوڑے سے لے کر بڑے بڑے جانور اور جن فرشتے انسان اس ساری مخلوقات جن کو ہم جانتے ہیں اور وہ جن کو ہم جانتے بھی نہیں وہ ہر وقت اللہ سے لے رہے ہیں سب کو है رہا ہے. ہے کوئی ایسا امیجن تو کرے اس بات کو روح کہاں اٹھتی ہے کتنی بڑی ہستی ہے ہمارا رب اپنے بارے میں سوچیے ہم ہر وقت کیا لے رہے ہیں کچھ لے رہے ہیں؟ سانس ہی جو لے رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ یعنی ہر ایک کو فائدہ پہنچا رہا ہے ہر ایک کو ہر وقت فائدہ پہنچا رہا ہے ارے سوچیے اس بات کو تبھی تو ہر چیز کائم ہے اگر وہ ہاتھ کھینچ لے تو کچھ باقی رہے کچھ زندہ رہے کچھ بھی نہ رہے آسمان و زمین کو تھامے ہوئے ہے ایک ایک ذرہ اس کا محتاج ہے انسان مر جاتے ہیں چلے جاتے ہیں کوئی چیز رکتی اب انسان تو نہیں چلاتے نا کون چلا رہا ہے تو پھر اسی کو معبود ہونا چاہیے نا اسی کی عبادت ہونی چاہیے نا اللہ تعالی کا ہاتھ بھرا ہوا ہے ید اللہ ہی اسے رات دن کی بخشش کم نہیں کرتی دن رات دیتا ہے پھر بھی کم نہیں ہوتا وہ کتنا خرچ کر چکا ہے کتنا دے چکا ہے اندازہ نہیں کر سکتے پھر بھی کچھ ختم نہیں ہوتا تو وہ رب ہوتا ہے ہم عام طور پر پروردگار پر نہ مطلب سمجھتے ہیں نہ جانتے ہیں پروردگار کیا مطلب ہے اس کا کیا کہتے ہیں پروردگار دگار سمجھتے نہیں کیا کہہ رہے ہیں یا لارڈ کہہ دیتے ہیں کتنے محدود ترجمے کرتے ہیں ہم اور اس میں کوئی روح بھی نہیں آتی یا صرف کہتے پرورش کرنے والا اب پرورش میں بھی کتنی چھوٹی سی بات لگتی ہے نا پرورش بھی تو کیا ہے وہ ہستی مسلسل فائدہ پہنچا رہا ہے اور ہر ایک کو پہنچا رہا ہے اپنے ماننے والوں کو بھی اور جو اس کو مانتے نہیں چاہے وہ کافر ہے اس کو بھی رزق دے رہا ہے چاہے اس کے وجود کا انکار کرتا اس کو بھی دے رہا ہے ہر ایک کو فائدہ پہنچا رہا ہے وہی ہے ہمارا رب باپ کے لیے عربی میں استعمال ہوتا لفظ رب البیت گھر کا رب گھر کا مالک مالک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عام طور پہ کیوں کیونکہ وہ پرووائڈر ہے باپ کی ذمہ داری ہے پرووائڈ کرنا لیکن جو رب العالمین ہے اس کے ساتھ کیا مقابلہ کہاں سے مقابلہ شرک کی گنجائش بھی رہتی ہے کہیں کہ انسان کسی کو کسی بھی درجے میں شریک کرے کسی بھی چیز کو چاہے کوئی جن ہو فرشتہ ہو انسان ہو کوئی بھی ہو کوئی ہے مناسبت کوئی ریشو ہے مخلوق کا اور خالق کا لینے والوں کا اور دینے والے کا ہم کیا آن کرتے ہیں اور جو کچھ آن کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کا تو دیا وہ کبھی ختم ہی نہیں ہو رہا تو اس احساس کے ساتھ توحید ربوبیت کو سمجھے اس کے رب ہونے کو جو وہی میرا رب ہے بس اللہ ربی لا عشر کو بھی ہی اسی لیے وہی اس لائق ہے کہ اس کو اللہ مانا جائے اس کی عبادت کی جائے وہ حدیث بھی یاد کر لیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں تو مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں تم مجھ سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا اے میرے بندو تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں تم سب مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں تو تم مجھ سے بخش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا اے میرے بندو تم مجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی ہرگیز مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہو اے میرے بندو اگر تم سب و آخرین جن و انس اس آدمی کے دل کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے تو بھی تم میری سلطنت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے اور اگر سب اولین و آخرین اور جن و انس اس ایک آدمی کی طرح ہو جاؤ کہ جو سب سے زیادہ بدکار ہے تو پھر بھی تم میری سلطنت میں کچھ کمی نہیں کر سکتے اے میرے بندو اگر تم سب اولین و آخرین اور جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگو اور میں ہر انسان کو جو بھی وہ مانگے اسے عطا کر دوں تو میرے خزانوں میں اس قدر بھی کمی نہیں ہوگی جتنا سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے ہے رب ہے کوئی ایسا جو سب کو کھلائے بڑے سے بڑے سخی جو دنیا میں گزرے ہیں انہوں نے کتنا کو کھلایا بتائیے نا اپنی زندگی میں چند انسانوں کو جن کی تعداد گنی جا سکتی پھر عقل دل روح شور گوارا بھی کیسے کرتا ہے کہ کسی بھی اور کو اس کے برابر قرار دیا جائے صرف اسی کو کیوں نہ رب مانا جائے اور ہماری بھی عقل کی کتنی کو تاہی اور کمی ہے کہ ہم انسانوں کو اپنا رازق مان لیتے ہیں اور اگر کسی انسان کی طرف سے کسی خیر کے پہنچنے میں کوئی کمی واقع ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو اس کا فیض پہنچنا ختم ہو جائے گا تو پھر میرا بنے گا کیا یہی پریشانی ہے نا ہم کو اور کیا پریشانی ہے کس بات کے غم ہے جبکہ اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے یا کا و اور یا کا اسی کی عبادت کریں اسی کی بندگی کریں اور اسی سے مانگیں اور وہ سب دے گا جس کے ہاتھ کبھی خالی ہوتے ہی نہیں اس پہ توکل کرنا چاہیے اس سے امید رکھنی چاہیے یا وہ جو خود خالی ہاتھ اور مانتے ہی رہتے ہیں تو ہم نے رب کی قدر پہچانی نہیں ہمارے اندر توحید ربوبیت آئی ہی نہیں یا اس کا احساس آیا ہی نہیں کہ ہم نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا رب کو لیکن جو واقعی رب بنا آتی نا پھر دنیا حسنترت ہسنا حقیقی مانوں میں اس کو رب مان کر جب مانتے ہیں تو واقعی پھر دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں ہم ہر دعا سے پہلے ربنا بنا کہتے ہیں کتنی دفعہ سوچا کس سے مانگ رہے ہیں جس کے ہاتھ برے ہوئے اس سے مانگ رہے ہیں کبھی سوچا کس کے دروازے پہ گئے ہیں پھر کہتے ہیں ہماری دعا نہیں سنی جاتی اگر کسی انسان کے بارے میں آپ کو ذرا سا احساس ہو جائے نا کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے تو آپ اس سے آس لگا کے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ دے گا مجھے اور بڑی امید لے کے اس کے پاس جاتے ہیں اللہ سے تو ایسی کوئی امید بھی نہیں رکھتے اور اتنا یقین بھی کوئی نہیں کہ اس کے پاس سب کچھ ہے بس اس لیے مانگ لیتے ہیں کہ کہا گیا مانگ لو تو مانگ لیتے ہیں لیکن محسوس نہیں کرتے اس کو تو کیسی توحید ہے پھر یہ اور پھر یہ کہ خالق رازق مالک ہونے کے علاوہ مدبر ہے سورت آیت 5 میں آتا ہے يُدبر الامر من الارض وہی آسمان سے زمین تک کے انتظام کی تدبیر کرتا ہے ہر چیز کی پلاننگ وہ کرتا ہے ہر چیز سورج کب نکلے گا کتنی اس کی حرارت ہو کتنی بارش ہو بادل کب آئے ہوائیں کتنی آئیں کہاں برسیں کہاں نہ برسے ساری تدبیر اس کی تو پھر جب ہم شکایت لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آج موسم اتنا گرم کیوں ہے تو شرم آنی چاہیے ہم کو کوئی بھی شکایت کرتے ہوئے اس کی تدبیر ہے اور اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہے اگر وہ اپنی ساری مخلوق کو ایک آن میں تباہ کر دے تو بھی ظلم نہیں ہے اس کا اس کی اپنی چیز ہے جو چاہے کرے ہمیں تو کوئی شکایت کا حق نہیں وہ جو چاہے دے دے جو چاہے لے لے ہم کب سے مالک ہو گئے چیزوں کے مالک تو وہ ہے ہم کیوں اس پر پریشان ہو کہ اس نے کیوں لے لیا نہیں اسی میں بھلائی ہوگی اس میں خیر ہوگی مجھے اس کا ہر فیصلہ منظور ہے کیونکہ یہ اس کی تدبیر سے ہوا ہے اسے مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ الحلق اللہ رب العالمین سورت الار 54 یاد رکھو اسی نے پیدا کیا ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا بڑا بابرکت ہے اللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے تبارک اللہ رب المین سورت یونس 31 میں آتا ہے کل ارد امل ابسارا فکل افلا تتقون تم ان سے پوچھو آسمان و زمین سے رسک تمہیں کون دیتا ہے یا وہ کون ہے جو سماعت اور بینائی کی قوتوں کا مالک ہے اور کون ہے جو مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے کون ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے می دبر المر یہ سارا انتظام ہے کس کا عورت کو ربت البیت کہتے ہیں نا گھر کی منتظمہ اب نے دیکھا ہوگا کہ اگر گھر میں آپ نے چار گیسٹ بلائے اور آٹھ آ تو کیا حال ہوتا ہے آپ کا ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں بڑی سے بڑی اقل مند عورتیں پریشان ہو اٹھتی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا اور یہاں پوری کائنات کی تنظیم اور ہر ایک کا کھانا الگ ہے چیوٹی الگ کھاتی ہے ہاتھی الگ کھاتا ہے گائے بھینس کا کھانا الگ ہے بلی کتے کا الگ ہے چڑیا پرندے کا الگ ہے ہر ایک کی چوائس الگ ہے اور ہر ایک کے لیے رزق کا انتظام ہے کتنا بڑا انتظام ہے کتنی بڑی حکومت ہے اس کی یعنی انسان کی عقل تو اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتی بولا بش امن البہی اللہ باشا اور پھر بھی اس سے متاثر نہیں ہر دنیا میں چھوٹی چھوٹی تنظیموں کی چھوٹی چھوٹی مینجمنٹ کے اتنے ہم تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں کیا کمال کر دیا پلا نے کیا کر دیا اللہ کا کمال نظر نہیں آتا بندوں کے ہی کمال سارے نظر آتے ہیں کبھی اللہ کی بھی ایسی تعریف کر دیں سوچے نا ہم پھر آپ دیکھیں کہ مختلف چیزوں کا انتظام کس طرح کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نطفہ پر بیالیس راتیں گزر جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو اس کی صورت بناتا ہے اس کے کان آنکھیں جلد گوشت اور ہڈیاں بناتا ہے پھر عرض کرتا ہے اے رب یہ مزکر ہے یا مونس بس تیرا رب جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے فرشتہ لکھ لیتا ہے پھر فرشتہ عرض کرتا ہے اے رب اس کی عمر تو تیرا رب جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے فرشتہ لکھ لیتا ہے پھر عرض کرتا ہے اے رب اس کا رزق تیرا رب جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے پھر فرشتہ وہ کتاب اپنے ہاتھ میں لے کر نکل جاتا ہے اور نہ کوئی زیادتی کرتا ہے اور نہ کبھی مگر وہ جو اسے حکم دیا گیا نہیں یعنی ایک, ایک چیز کی بقاعدہ پلاننگ ہوتی لکھا جاتا ہے کہ یہ چیز کیسے کام کرے ہر ایک کا مینول ہوتا ہے ریٹن انسٹرکشنز انسٹرکشن پھر اسی طرح قیامت تک کے ہونے والے معاملات کی تدبیر کب ہوئی تھی تقدیر کب لکھی گئی تھی ہم؟ سب سے پہلی چیز کیا پیدا کی گئی قلم اسے کہا گیا لکھو کہا کیا لکھوں کیا کہا گیا کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے تو جب اللہ ہی خالق ہے اللہ ہی رب ہے خالق مالک مدبر ہے تو پھر اسی کا حق ہے کہ وہ الہو تو اس لیے ہم کس پر یقین رکھتے ہیں؟ توحید الوحیت پر توحید الوحیت کیا ہے اللہ سبحانہ و کو یکتا معبود ماننا ایک معبود ماننا ایک اور یکتا میں تھوڑا سا فرق ہے یکتا کا مطلب ہے دی اونلی ون نو ونس عہد کے معنوں میں ایک ہوتا نا واحد اور ایک ہوتا احد اس کا اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم دیا ہے ابد اللہ ولاشری کو بھی شیا اور تمام پیغمبر جو بھیجے گئے ان سب کو یہی کہا گیا پیچھے اس کی دلائل آپ پڑ چکے ہیں الحیت کا لفظ کس سے نکلا ہے الہ سے الہ کا کیا معنی ہوتا ہے الہ علیہ سے ہے الحا وہ الہا پھر عل پور واغ میں تبدیلی آتی رہتی ہے سوئچ اوور ہوتا رہتا ہے تو الہ وہ ہوتا ہے جو کرنے والا ہوتا ہے جو کچھ کرے تو ہر چیز جو کہ کر ہو رہا ہے اس لیے عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے اور الہ کے معنوں میں جو حیران کر دے اور جس کی قدرت کا انسان اعتراف کرے اور اس کے آگے سر جھکا دے لمبی چوڑی تفصیلات ہیں اس کے لٹرل میننگ میں تو ہم اس کو کس طرح بیان کرتے ہیں توحید الوہیت کو بیان کیسے کیا جاتا ہے اس کے لیے کیا سٹیٹمنٹ ہے کیا بولتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ یہ کس نے سکھایا تھا یہ کس نے بتایا لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ کہنا خود اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے پیغمبروں کے ذریعے ہر پیغمبر جو آیا اس نے کیا کہا نو من من ہی اللہ اللہ انا پاب سورت المبیا آئی ٹوینٹی فائیو تم سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف وہی کی کہ میرے سوا کوئی اللہ نہیں لہٰذا صرف میری ہی عبادت کرو تو اللہ کہتے ہیں معبود کو وہ جس کی ورشپ کی جائے وہ جس کی عبادت کی جائے وہ جو عبادت کے لائق ہو مستحق ہو یہ جو کلم ہے نا الحت ہی زبردست کلم ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ مصلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ جس کے ساتھ میں تجھ کو پکاروں میں تجھ سے مانگوں تو اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ بتایا تو علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تو ہر کوئی کہتا ہے یعنی ہر ایک لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے ساری کائنات لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہے یعنی کوئی اور چیز ہو جیسے عام طور پر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں مجھے کچھ بتائیے مجھے یہ پریشانی ہے میں کیا پڑھوں جب آپ بتاتے کہتے ہیں تو میں پہلے پڑھتی ہوں کچھ اور بتائیے تو صرف نئی چیزیں جاننا ہی علم نہیں ہوتا جو جانی ہوئی چیز ہے ان کو بھی نیا کیا جا سکتا ہے ان کے معنی سمجھ کر اللہ تعالی نے فرمایا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے میں صرف یہ سٹیٹمنٹ لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا یہ اتنا وزنی کلمہ ہے یہ اتنی بڑی بات ہے یعنی دنیا میں جتنی بھی باتیں ہو سکتی ہیں انسان اپنے منہ سے جو کچھ بھی نکالتا ہے کچھ بھی جو آپ کہتے ہیں کچھ بھی جو آپ بولتے ہیں اس میں سب سے وزنی بات سب سے بہترین بات سب سے افضل و ذکر جو آپ بولتے ہیں اُلا الہ اللہ اللہ ہے لیکن کیا ہم نے کبھی محسوس کیا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ واقعی بہت بڑا ہے واقعی وزنی ہے واقعی اس کا کوئی معنی ہے واقعی اس سے دکھ درد دور ہو سکتے ہیں اور پھر اس کو صرف زبان سے بولا نہ جائے اس کو محسوس بھی کیا جائے بولیے اپنے دل میں اور سوچئے کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا نا اپنی عبادت کے لیے تو جب ہم یہ اقرار کر لیتے ہیں جب ہم یہ سٹیٹمنٹ بول دیتے ہیں اور سچے دل سے بولتے ہیں تو پھر اس کلمے کا نہ صرف یہ کہ یہ انسان کے میزان میں سب سے بھاری نیکی ہوگی بلکہ اس کے ذریعے انسان کی بخشش ہوگی یعنی اگر انسان کے پاس اور کوئی نیکی نہیں نا سوائے اس کے تو صرف اس ایک چیز کی گواہی کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے اور وہ روایات میں آپ نے پڑھا نا کہ ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ پہلے میں توحید کا اقرار کرو یا پہلے میں جنگ میں حصہ لوں تو آپ نے کیا فرمایا پہلے توحید کا اقرار کرو اور جب اس نے اقرار کیا اور وہ شہید ہو گیا ایک بھی عمل نہیں اور کوئی اس نے کیا تھا نہ نماز پڑی تھی نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ حج کچھ بھی نہیں لا الہ الا اللہ کہا اور پھر جا کے جان دے دی بات ختم تو یہ ایک کلمہ کو معمولی کلمہ نہیں بہت ہی اہم چیز ہے لیکن ہمیں اس کی ویلیو نہیں معلوم کیونکہ ہمیں اس کا مانا ہی نہیں آتا اس میں اصل میں اصل ہم کہتے کیا ہیں کہ اللہ کے سوا میں کسی کو بھی عبادت کے لائق نہیں سمجھتی تو عبادت کیا ہے اب عبادت کا معنی آنا چاہیے جب تک عبادت کا معنی نہیں آئے گا تو لا الہ الا اللہ کہنا بھی پھر بیرو ہی رہے گا تو کیا مانا عبادت کا دیکھیے الا اللہ جو ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا میری عبادت کے لائق کوئی نہیں تو گویا ہم اپنا پرپس آف لائف فلفل کر رہے ہوتے ہیں زندگی کا مقصد ٹھیک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کریں گے اما خلق الجنا ولیس اللہ علیہ ٹھیک ہے تو ہم اقرار کر رہے ہیں باللسان کیا کہ ہاں ہم باقی اللہ کی عبادت کریں گے یا کنا و یا کا نستعین پیغمبروں کی بھیجت بھی اسی مقصد کے لیے تھی ہر پیغمبر کو یہی بات کہہ کے بھیجی گئی کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پہلا پوائنٹ کیا تھا یا یوحنا قول لا الہ الا اللہ ہو. کتابوں کے بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا جتنی بھی کتابیں آئیں انہوں نے سب سے پہلا سبق کیا دیا خود قرآن مجید میں جو پہلی کمانڈنگ سٹیٹمنٹ ہے حکم ہے امر ہے وہ کیا ہے یاس او بدورکم اے لوگ اپنے رب کی عبادت کرو یعنی پہلا حکم جو ملتا ہے ویسے دو طرح کے ہوتے ہیں نا ایک انشاء اور ایک خبر ہوتی گرامر میں دو طرح کی چیزیں ہوتی نا تو اب آپ دیکھیے کہ یہ جو پہلا حکم ہمیں دیا گیا ہے اگر سورت الفاطح پہلے آپ پڑھیں پھر اس کے بعد سورت البقرہ آپ پڑھے تو اس میں ساری چیزیں مومنوں کی صفات منافقین کی کفار کی بیان کرنے کے بعد جو پہلا کرنے کا کام بتایا گیا وہ کیا تھا یا سوب امر کسی کا پہلی دفعہ اللہ کی عبادت کے لیے استعمال ہوا ہے اور اس کی وجہ بتا دی گئی اللہ کی خلق کا کم و اللہ پھر آپ دیکھیے کہ یہی کلمہ مسلم اور کافر میں مسلم اور نان مسلم میں فرق پیدا کر دیتا ہے اس کا پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا برابر نہیں ہوتے اسی سے ہمیں اللہ تعالی کے حقوق پتہ چلتے ہیں کہ اللہ کا بندے پر سب سے پہلا حق کیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور یہی کلمہ انسان کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے تو لا الہ الا اللہ توحید الوحیت جو ہے اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے سورت المائدہ میں آتا ہے مسیح علیہ السلام نے کہا تھا یا بنی السلام نے کہا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو حالانکہ بنی اسرائیل پہلے سے مسلمان تھے لیکن پھر ان کا ایمان تازہ کیا گیا ان کو پھر ان کا سبق یاد کرایا گیا کون ہے اللہ کس کی عبادت جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی یعنی عیسی علیہ السلام نے خود کو رب نہیں بتایا خود کو الہ نہیں بتایا کیونکہ جو شخص اللہ سے شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی یعنی اگر کسی کی ذات کسی انسان کے اندر توحید الوحیت نہیں تو اس پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا اب آپ دیکھیے کہ مشرقی نے مکہ اللہ کو رب تو مانتے تھے الہ نہیں مانتے تھے اور صرف ایک اللہ نہیں مانتے تھے تو یہ توحید کے اندر سب سے کور میسج ہے توحید ربوبیت کثیر لوگوں کے اندر ہو سکتی لیکن توحید علوہیت یہ اصل فرق کرتی کل میں نے انسانوں کی تین قسمیں بتائی تھی تو وہ اسی ایک کلمے کی بنیاد پر باقی سب سے الگ ہو جاتے جو انسان اس کو زبان سے بول دیتا ہے اور دل سے اس کا یقین کر لیتا ہے تو پھر وہ دنیا کے ہر دوسرے انسان سے مختلف ہو جاتا ہے جو اس پر یقین نہیں رکھتا اس پر انشاءاللہ میں مزید اس کی تفصیل آگے جا کے بتاؤں گی لا الہ الا اللہ کی لیکن چونکہ ہم پوری توحید کی بات کر رہے ہیں اوور تو توحید اسما و صفات کو تھوڑا سا اور سمجھ لیجئے کل بھی اس پہ بات ہوئی تھی تھوڑی سی وضاحت اور اس کی کرنا چاہوں گی کہ, کہ ذرا سا ٹرکی ہے توحید اسما اور صفات اسما کس کے اسما اسما کا مطلب کیا ہے نام کس کے نام کس نے رکھے وہ اللہ تعالیٰ نے خود رکھے ٹھیک ہے اور صفات اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس اللہ تعالیٰ کی صفتیں ان میں بھی اللہ کو یکتا ماننا ضروری ہے کہ اس میں بھی کوئی شریک نہیں اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا ان صفات کے لیے جن کے ساتھ اللہ نے اپنا نام رکھا یہ ہے توحید اسماؤ صفات اور اپنی کتاب میں اپنی ذات کو ان کے ساتھ متصف کیا اور ان صفات کو ایسی چیز سے ثابت کرنا جس میں نہ تحریف ہو نہ تعطیل ہو تحریف کیا ہوتی ہے قرآن مجید میں پڑھا آپ نے کسی چیز کو اس کے اصل معنی سے کانٹیکٹ سے ہٹا کر اس میں تبدیلی پیدا کر دینا تبدیلی لانا غلط مطلب پہنانا دونوں چیزیں ہوتی ہیں مثلا ہم کہتے ہیں ید اللہ اللہ کا ہاتھ تو کچھ لوگ اللہ کے ہاتھ کا انکار کرتے ہیں اور اس سے مراد لیتے ہیں اللہ کی طاقت اور قوت تو یہ غلط ہو جاتا ہے یہ تحریف ہو جاتی اللہ کے ہاتھ کا مطلب کیا کہ واقعی اللہ کا ہاتھ ہے یہ ہمیں نہیں پتہ کیسا ہے پھر اسی طرح نہ تعطیل ہو تعطیل کیا ہے صفات کا انکار کر دینا مثلا یہ کہنا کہ اللہ تعالی سمیع ہے بلاسم یعنی سنتا ہے مگر اللہ کے کان نہیں یا دیکھتا ہے اور اللہ کی آنکھ نہیں یعنی اللہ کے سننے کی یا دیکھنے کی قدرت کو مان کر اس کی صفت کا انکار کر دینا پھر تمثیل کہ اس جیسی صفات اوروں میں بھی ڈھونڈنا کہ اللہ کے کان جیسا کان کسی اور کا ہے یا اللہ کے ہاتھ جیسا ہاتھ کسی اور کا ہے تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے جو صفات اللہ کی ہیں وہ صرف اللہ ہی کی ہیں اللہ کی صفات کہاں سے پتہ چلیں گی نمبر ایک جن سے اللہ تعالیٰ نے خود کو اپنی کتاب میں متصف کیا ہے یعنی صفات بیان کی ہے یا پھر اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا ہے جن میں ہم نہ کوئی تحریف کریں گے نہ تعطیل کریں گے نہ ان میں تکیف کریں گے نہ تمثیل کریں گے بلکہ جیسے اللہ نے بیان کیا اس کو ویسے ہی مانیں گے کیونکہ لیسا کم اسلی شعی ان وہ سمیع البسی یہ چار لفظ ان کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہوگا تب آپ توحید و صفات کو صحیح طور پر سمجھ پائیں گے کیونکہ جتنے بھی فرقے بنے ہیں نا اسلامی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو انہی خرابیوں کی وجہ سے بنے تحریف کا تو مانا آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے تعطیل کیا ہوتا ہے معطل کر دینا کسی چیز کا انکار کر دینا تکیف کیسے مثلاً اللہ کا ہاتھ ہے کیسے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو کیسے یعنی استفاع کیسے اور تمثیل اس کی مثال بیان کرنا کسی مخلوق کے ساتھ اس کو مشابہ قرار دینا یہ چار چیزیں نہیں ہونی چاہیے اگر ان میں سے کوئی بھی چیز ہو جائے تو انسان شرک کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کہاں سے پتہ چلتی ہیں قرآن و سنت سے پتہ چلتی ہیں ان کے سلسلے میں کچھ چیزیں کل میں نے بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں جن کو اللہ اسما الحسن ہم کہتے ہیں وہ سارے کے سارے اچھے نام ہیں جو اللہ نے خود بیان کیے ہیں یہ ماننا ضروری ہے کہ سارے ہی نام اچھے ہیں اور اللہ کے ناموں کے بارے میں کیا بتایا تھا ان کی تعداد 99 نہیں صرف بلکہ زیادہ ہے انلمیٹڈ ہے ہمیں معلوم بھی نہیں کہ کتنی ہے دلیل کیا اس کی اثر تبھی علم گئی بے اندک کہ وہ بھی نام ہیں وہ بھی صفات ہیں جو صرف اللہ ہی کو پتا ہے اپنی علم غائب میں اللہ نے ان کو رکھا ہے لہٰذا یہ کہنا کہ صرف 99 نیمز ہیں تو یہ درست نہیں پھر یہ کہ عقل سے ثابت نہیں کیے جا سکتے یعنی ہم اپنی عقل استعمال کر کے اللہ تعالی کی صفات نہیں بنا سکتے کیونکہ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہماری عقل کو کیا پتا اللہ تعالی کیسے اور اللہ تعالی کا ہر نام اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے پھر یہ ہے کہ کچھ اس کی صفات جو ہے اس کی ذات سے متعلق ہیں کچھ اس کے افعال سے متعلق ہیں افعال کیا ہوتا ہے کام کچھ ایکشنز کو بتاتی ہے ٹھیک ہے اور کچھ دونوں ہی کا ذکر کرتی ہے اس کی تفصیل پھر آگے بیان کروں گا ساری صفات حقیقی ہیں یعنی میٹافوریکل نہیں ہیں ساری اللہ کی صفات کیا ہے حقیقی اب اللہ تعالیٰ کی صفات میں مثلاً اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اس کی دلیل کیا ہے قرآن مجید سے الرحمان والا شستوا حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو ارش کے اوپر اپنے پاس یہ لکھا کہ میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھ گئی ہے پھر ایمان میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ تعالی آسمانی دنیا پر آتے ہیں یعنی استوا کے علاوہ اس کا آنا بھی ثابت ہے اس کی کیا دلیل ہے جس میں آتا ہے نا کہ ہمارا پربردگار بلند برکت والا ہے ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پہ آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے تو میں اسے دوں کوئی مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں اب یہ کیسے ہوتا ہے یہ بات کرنا درست نہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں اللہ نے بتایا ہی نہیں یہ تو بتایا کہ وہ ایسا کرتا ہے لیکن کیسے کرتا ہے یہ نہیں پتا یہ تو معلوم ہے کہ عرش ہے کیسا ہے یہ نہیں معلوم کتنی لمبائی کتنی چوڑائی کتنا بڑا ہے یا وہ استباع کیسے ہے نہیں معلوم طرح اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے بہت سی صفات پرانے مجید میں بھی آتی ہے مثلا کوئی آیت پڑی جس کے آخر میں کوئی صفت ہو سورت الفاتح پڑیے الحمد اللہ رب العالمین میں ربوبیت آ گئی اور رحمان میں صفات اگئی اور مالک میں دین میں بھی صفات اگئی کہ یا کا نام کا نستین میں کیا اگیا الوهیت اگئی عبادت کی بات اگئی ٹھیک ہے جس کی صورت مریم کی وہ ایت نے یاد کی ہے اس میں بھی پھر ایت الکرسی میں اللہ تعالی کا تعارف ہے اللہ لا الہ الا اللہ الحي لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات و ما في الارض بش ام اللہ باشا وسیا قرسی ولا ادہ اگر اس طرح آپ پڑھیں تو ساری صفات ایک کے بعد ایک آپ کے ذہن میں آتی چلی جائیں گی آیت الکرسی آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے روز پڑھتے ہیں صبح شام پڑھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کو محسوس کرتے ہوئے اس کی قدرت اس کے علم اس کی مشیت اس کی حکمت اس کی رحمت کو محسوس کرتے ہوئے اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کی کیفیت ہی بدل جائے گی تو عقیدہ پڑھنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جائے یہ گراہ اور پکی ہو جائے اسی طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفات بیان کی ہے ان میں سے کسی کا بھی ہم انکار نہیں کریں گے جیسے مشرقین مکہ کرتے تھے وہ اداقیل اللہ رحمان تو وہ کیا کہتے کالو عمر رحمان تو وہ صفات کا انکار کرتے تھے ٹھیک ہے انس جد الماطا امرنا وہ نفورا تو مشرقین اللہ کی ربوبیت مانتے الہیت نہیں مانتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ با کا بھی انکار کرتے تھے وہ ہوں یقف رو الرحمان اور وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں قُلْ هُوَ رَبِّي لَا عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابُ کے موقع کل ہو اور لکھا جا رہا تھا جنہوں نے سیرت پڑی ان کو تو یاد ہوگا سہیل بن امر جب آیا تھا تو کہنے لگا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک سلاح کی تحریر لکھ لی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب کو بلوایا اور فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سہل نے کیا کہا اللہ کی قسم ہم رحمان کو نہیں جانتے وہ کیا چیز ہے تم وہی لکھو جو پہلے لکھتے تھے بسمک کل تو بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن اس کی صفات کو نہیں مانتے تو یہ بھی درست نہیں بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا یہ کہنا درست ہے؟ اس کا مطلب اللہ کی صفت عدل کا انکار کر رہے ہیں میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا نہیں, نہیں اللہ کی طرف منسوب کر کے کہتے کیا یہ درست ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا اور کیا کہتے ہیں عام طور پر لوگ میری, میری دعا قبول نہیں کرتا اللہ میری دعا نہیں قبول ہوتی کیا اللہ تعالیٰ سمیع و مجیب نہیں جس کا مطلب انڈائریکٹلی ہم انکار کر رہے ہیں اللہ کی صفت کا اور کیا ہوتا ہے معاشرے سے مثالنا ہاں اگر کسی کا چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو رحم نہیں آیا تو اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا انکار کر رہے ہیں جب کلیمٹیز آتی ہیں اس وقت بھی ایسی باتیں کرتے اس کی حکمت کو نہیں مانتے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا اس کی قدرت کو نہیں مانتے اس کی پلاننگ کو چیلنج کر دیتے اس سے اگری نہیں کرتے کہ ایسا کیوں ہوا تو پھر عقیدے میں خلل ہے نا ہمارے تو اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ سبب ہے اس کی درستگی پر انحصار ہے جنت میں جانے کا اس کی درستگی پر انحصار ہے بخشش کا اس کی درستگی پر انحصار ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد پورا کریں اگر یہ درست نہیں تو بہت ساری چیزیں درست نہیں باقی اگر ٹوٹی پوٹی نمازیں پڑھ بھی لیں کچھ صدقہ خیرات کر بھی لیا تو اگر اسی کو نہیں مانا جس نے یہ سب کچھ دیا اور جس کے حکم سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر کیا, کیا؟ پھر تو قبول نہیں آپ <سؤال> نے <سؤال> فرمایا تھا نا کہ میری امت میں شیر کس طرح داخل ہو جائے گا جیسے سیاہ سیاہ سیاہ رات میں سیا پتھر پر چونٹی تو وہ یہی چیزیں تو ہیں کہ ہم بعض اوقات عقیدے کے منافی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں خود بھی خبر نہیں ہوتی کہ ہم کر کے آ رہے ہیں اس لیے ایٹ لیسٹ اس چیز کو سمجھ تو لینا چاہیے کہ ہم بڑی خرابیوں سے بچ سکیں اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہی نہیں ہے اس کے ناموں کا مانا ہی نہیں پتا اس کی پہچان ہی نہیں ہے تو جب علم ہی نہیں ہے تو پھر حق ادا کریں گے اس لیے پلم توحید کی کچھ شروط ہیں لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط ہیں جب تک وہ پوری نہ ہو تو لا الہ الا اللہ کہنے کا حق ادا نہیں ہوتا وہ شرائط کیا ہے نمبر ایک العلم جاننا پہلی شرط ہے اس کی کیا دلیل ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں سورت محمد نائنٹین آیت میں فلم اللہ کیا مطلب ہے اس کا ترجمہ کیا ہے تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی لا نہیں یعنی بلائنڈ فیت کوئی چیز نہیں ہے یہاں آند کر کے ایمان لانے کو نہیں کہا جا رہا کیا کہا جا رہا ہے اس بات کو جانو کہ الہ اللہ ہی ہے معبود وہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ما تا وہ اللہ اللہ دخل الجنا سہی مسلم جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا یاد ہے اس روز جو آپ سے حدیث تلاش کروائی تھی میں نے کہ قبر کے جو تین سوال ہوں گے تو اس میں مومن کا جواب کیا ہوگا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس کے رسول کی سنت جانی اور اس سے مجھے یہ پتا چلا کہ اللہ ایک ہے اور منافق کا جواب کیا ہوگا جو لوگ کہتے تھے میں نے بس وہی کہہ دیا تو فرق کس چیز کا آیا یہاں علم کا بات سمجھ آگے اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو ہاتھ کھڑا کر کے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں اس بات کو کیونکہ یہ وہ باتیں جن سے ہماری کامیابی اور ناکامی وابستہ ہے یعنی اگر میں یہ کہتی ہوں کہ لا اللہ کی شرط نمبر ایک علم ہے تو یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی تین دلال آپ کے سامنے آ گئی نمبر ایک قرآن کی آیت نمبر دو حدیث اور نمبر تین جو آئندہ آخرت میں ہونے والا ہے یعنی بخاری کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ فرشتہ کہتا ہے اس کو لا درئی ولا لا کہ نہ تو نے کچھ سمجھا اور نہ تو نے پڑھا یا پیروی کی یعنی جن کی پیروی کرنی چاہیے تھی تلئی کے دونوں معنی ہوتے ہیں تو جو اتنی جہالت پھیلی ہوئی ہے یہ قابل معافی ہے کہ ہم گھروں میں آرام سے بیٹھ جائیں اور لوگوں کو نہ بتائیں کہ ان کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے اور انہیں کم از کم کس چیز کا پتا ہونا چاہیے نہ پڑھائے ان کو بڑی بڑی کتابیں ایٹ لیسٹ کبر کے تین سوال تو آتے ہی ہوں یہ تین بنیادی باتیں تو آتی ہوں من ربو کا ماں دینو کا من نبیو اگر ان تین کی بھی پہچان ہو جائے لوگوں کو تو سمجھے سارا علم آ گیا ان کے پاس جو ضروری بنیادی وہ کہتے ہیں نا طلب العلم فریض وہ کون سا علم ہے جس کا حاصل کرنا فریضہ ہے جس پر انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ہے جو پہلے سوال ہے مرنے کے بعد جو پہلا امتحان ہے پہلا ٹیسٹ پہلی آزمائش یہ فرض ہے ہر ایک کے اوپر جاننا من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا ان تین چیزوں کا پتہ ہونا لازم ہے ہمیں یاد ہے بچپن میں ہمارے والدین اسی طرح ہمیں واقعی یاد کراتے تھے پہلا سبق جو مجھے یاد ہے جو مجھے پڑھایا گیا تھا وہ یہی تھا اور قبر کے حوالے سے ہی پڑھایا گیا تھا کیونکہ مرنے کی فکر جب تک نہ ہو تو تیاری کیسے ہوگی اگر یہ پتا ہی نہ ہو امتحان ہے آپ پڑھیں گے امتحان کے بغیر کون پڑتا ہے تو ہم سب کا امتحان ہے کل کو اس لیے یہ تو جاننا ضروری ہے نا اگر کسی نے کتابوں سے نہیں بھی پڑھا تو ایٹ لیسٹ سمے نا منا دادی لانب آنا تو جو پڑھا رہا اسی سے پڑھ کے یاد کر لیں اتنا ہی کر لیں یہ جو قبر میں سوال والی حدیث تھی کہ اس کی جو عربی ہے وہ پراپر میں پڑھ سیدنا انس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبد اذا وضع في قبره وطوليا وذهب اصحابه حتى انه لا يسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فاقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا وأما الكافر أب المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يدرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيسيح سيحة بخاری آدمی جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اس کو دفن کر کے منہ مو موڑ کے جا رہے ہوتے ہیں رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے پھر دو فرشتے آتے ہیں اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہارا کیا احتقاد ہے تم کیا جانتے ہو وہ جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس جواب پر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھو جہنم میں اپنا ٹھکانہ لیکن اللہ نے جنت میں تیرے لیے ایک مکان اس کے بدلے میں بنا دیا کیونکہ تو نے صحیح جواب دیا اس لیے اب وہ ٹھکانہ نہیں یہ جنت کا ٹھکانہ تمہارا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس بندے مومن کو جنت اور جہنم دونوں دکھائی جاتی اور رہا کافر یا منافق تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے مجھے معلوم نہیں میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تھا وہی میں بھی کہتا رہا پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے کچھ سمجھا اور نہ تو نے پڑھا یا پیروی کی یعنی جن کی پیروی کرنی چاہیے تھی تلئی تک دونوں مانے ہوتے اس کے بعد اسے ایک لوہے کے ہتھوڑے سے بہت زور سے مارا جاتا ہے بئی نہ اردو ہی اس کے دو کانوں کے درمیان ہم. کہاں ہوتا دو کانوں کے درمیان سامنے سے بھی ہو سکتا ہے پیچھے سے بھی, ہو سکتا، اوپر سے بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد اسے ایک لوہے کے ہتھوڑے سے دو کانوں کے درمیان زور سے مارا جاتا ہے اور وہ اتنے بھیانک طریقے سے چیختا ہے کہ انسان اور جن کے سوا ارد گرد کی تمام مخلوق سنتی ہے اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اس میں کو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پتہ نہیں صحیح حدیث ہے یا نہیں ہے دنیا میں اگر ایک پتھر بھی لگ جائے نا ہمیں کئی سے ٹکرائے جائیں ہم پاؤں کو ہی کہیں ٹھوکر لگ جائے کیا حال ہوتا ہے تو آخرت کے بارے میں ہم اتنے بے فکر ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیا ہوا ہو جائے گا نہ ہوا تو بھی ٹھیک ہے یہ معمولی چیزیں نہیں ہے پڑھنا سمجھنا جاننا ضروری ہے. لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آج امت مسلمہ سب سے پیچھے ہے پڑھنے لکھنے میں ایک کتاب اٹھانے کی زحمت گوارا نہیں کرتے ہم بس ہے کوئی سنا دے ہمیں کہانی سن کے چلے جائیں ہم سب کو اپنا طرز عمل بدلنا ہوگا جب علم یقینی آئے گا تو کسی کو بتانے کے قابل ہوں گے ورنہ تو اپنا ایمان پختہ نہیں ہوگا اپنا ہی یقین ڈگمگ آ رہا ہے ادھر سے کوئی بات سنی تو جدھر ہوا کا جھونکا ادھر چل پڑے تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی آخرت کی صرف اپنی نہیں اپنے بال بچوں گھر والوں آس پاس کی فکر کریں آپ جا کسی بھی اپنے عزیز پیارے کو دیکھیں تھوڑا امیجن کریں کیا مجھے یہ پسند ہوگا کہ کوئی آ کے اس کو ایک ہتھوڑا مارے اگر ہمارے بچے کو کوئی تھپڑ لگا جائے نا ہم چیخ اٹھتے وہ آنکھ اور جل پہاڑ او جل والی بات کے قبر میں جو بھی ہو بس دفنا ہے دب آئے مٹی میں پھینک آئے اب ہم صرف رو رہے ہیں اس کے پیچھے کہ ہائے وہ ہم سے جدا ہو گیا وہ بھی اپنے لیے رو رہے ہیں اس کو کیا فائدہ ہمارے کا جب کسی مرنے والے کے لیے ہم روتے ہیں اس کو کوئی فائدہ ہے اس چیخ پکار کا کو کوئی فائدہ نہیں اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے بنا کیا کہ جب کچھ عورتیں رو رہی تھی وہ باز نہیں تو آپ نے فرمایا ان کے منہوں میں خاک ڈال دو اس رونے کا کو کوئی فائدہ نہیں ہے کب جاگیں گے ہم مردے نہیں سنتے اور سنتے ہیں اس یہ مسئلہ بھی ایک جگہ الگ میں اس کو ڈیٹیل سے ان زندگی رہی تو بیان کروں گی اور تفسیر میں کئی جگہ آیا بھی ہے مردہ دو حالتوں میں سے ایک حالت میں ہے یا وہ مصیبت میں پڑا ہوا ہے اس کو پڑھ رہی ہے مار قبر میں وہ کسی کی سنے گا اسے کوئی آ کے کہے گا کہ میرے لیے کچھ کرو جس کو خود مار پڑ رہی ہے وہ کسی کے لیے کچھ کرے گا وہ سنے گا کچھ. کچھ نہیں سنے گا دوسری حالت کیا ہے کہ وہ خوبصورت سین دیکھ رہا ہے جنت کا تو جب کوئی اتنی خوبصورت چیز جو دنیا میں ہے ہی نہیں کبھی کسی نے دیکھی نہیں اس کو دیکھنے میں مشغول ہو اور آپ اسے کہیں کہ ذرا میری دعا سنو اور میرے لیے کچھ کرو سنے گا کچھ وہ عقل بھی نہیں مانتی کہ وہ سنیں گے جس حال میں وہ ہیں اور ایک اور چیز یہ بات پہلے بھی میں کہہ چکی ہوں اور اب بھی مرنے سے لے کر جب مر رہا ہوتا ہے انسان فرشتے جو نظر آ رہے ہوتے ہیں جیسے روح نکل رہی ہوتی ہے اور جو روح اٹ سیلف رو ہے وہ اور پھر جنازے کے وقت جب لے جایا جاتا ہے تو وہ مردہ کہتا ہے کہ اگر نیک ہو تو کہتا ہے مجھے لے چلو اور جب برا ہو ہوتا روتا ہے کیوں لے کے جا رہے ہو مجھے ادھر وہ اس کی باتیں اور پھر قبر کے اندر اس کا جوتوں کی آواز سننا اور اٹھ کے بیٹھ کے جواب سوال کرنا اور اس کے بعد کہ یہ ساری چیزیں کس سے تعلق رکھتی ہیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں ان کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ نمبر ایک ہم ایمان لائیں یؤمنون بالغیب نمبر دو ان میں کوئی تعویل نہ کریں جیسے ہیں ویسے ہی مان لیں کہا گیا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ وہ سنتا ہے بولتا ہے کرتا ہے لیکن کیسے کوئی ڈیفائن کر سکتا ہے کیسے کیفیت تو بتا ہی نہیں سکتے کیسے نہیں کہیں بھی بتایا گیا ہمیں دیکھیے آپ ساری زندگی پہ لگا لیں نا اس کیسے کو ڈیفائن کرنے میں آپ کر نہیں سکتے کیونکہ آپ ان کو پتہ ہی نہیں ہے آپ نے دیکھا ہی نہیں آپ جانتا ہی نہیں جب مریں گے پھر دیکھیں گے تو پھر واپس آ کے کوئی بتا سکتا ہے کوئی نہیں بتا سکتا ان سب چیزوں کا تعلق امور غیب سے اور امور غیب میں ایمان لانا ضروری ہے اس کے کیسے کو ڈیفائن نہیں کر سکتے اللہ بلوا جو وہی ہمیں بتاتی وہی جو کچھ کہتی ہے اس پر ایمان لانا ہمارا ضروری ہے لہذا ہم اس پر ایمان لائیں اور بہت سی ایسی چیزیں متشابہات سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب متشابہات کے بارے میں آپ نے پڑھا سورت عالم عمران میں کیا کہا گیا ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے میں آیات متشابہات کے بارے میں پوچھ رہی ہم. غیب سے متعلق بہت سی چیزیں جن کا علم ہمیں وہی سے نہیں دیا گیا جن کو ہم اپنی مرضی کے ساتھ نہیں ڈیفائن کر سکتے اپنی عقل سے نہیں ایکسپلین کر سکتے ان کے بارے میں ہمیں کیا کہنا ہے العلم كلن من ربنا اور جن کے اندر فتنہ ہوتا ہے فتنہ پرداز لوگ وہ کیا کہتے ہیں وہ ام ملبی نفی کلو بہم ضن فیتون ان کی ساری ایفرٹ متشابے کے پیچھے ہوتی ہے وہ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے یہ کیوں کہا وہ کیوں کہا اور اسی بحث مباحثے میں وہ لگے رہتے ہیں کیوں ابتغاء الفتن فتنہ پیدا کرنے کے لیے اور وبتگا تویلی اس کی تعویل کرنے کے لیے تو نہ ہمیں تعویل کی اجازت اور نہ فتنہ اٹھانے کی کیونکہ الفتنہ تو من القتل بہت خراب چیز ہے اور اہل علم اہل ایمان اور ایمان میں بھی اہل علم اور علم ویسے بھی جن کا علم رسخ ہے خوب نالجبل لوگ ہیں وہ بھی ضرورت نہیں کرتے کہ ان کو ایکسپلین کریں وہ کہتے ہیں آ من اندی ربنا ہم ایمان لے آئے ہیں سب اللہ کی طرف سے اللہ نے بتایا ہم مانتے ہیں کیسے ہوگا یہ اللہ ہی کو پتا ہے کیسے ہوگا کب پتا چلے گا جب وہاں جاؤ گے تو پتا چلے گا اب ایمان جو کہ یہ ہونا ہے ٹھیک ہے ان کا سننا وہ کیا سنتے ہیں کتنا سنتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ ان کس حال میں وہ کیا کیا بالکل ایک, ایک اور چیز ہے اب مثلا کسی نے سوال کیا ہوا ہے کہ واضح کر دیجئے کہ انسان کی تخلیق کے وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا اس سے کیا مراد ہے کیا روح سے مراد صفت ہے یا کچھ اور اب یہ سوال بھی اسی نوعیت کا ہے نمبر ایک جب لوگوں نے روح کے بارے میں پوچھا تھا تو قرآن مجید میں کیا بتایا گیا یس النا کا روح کل روح من امر و ما اوتی من المی اللہ کلیلا ٹھیک آپ نے مجھ سے روح کے بارے میں سوال کیا ہے میرا علم اس پر بہت نہ ہونے کے برابر ہے مجھے بس اتنا پتا کہ روح ہے وہ کیسی ہے وہ کیسے اندر آتی ہے اور کیسے باہر نکل جاتی انسان سے کیسے ڈالی اللہ نے لا ادری کچھ نہیں مجھے کیونکہ کہیں بتایا نہیں گیا اور اپنی روح میں سے اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو اپنے سے نسبت دیتے تو وہ اضافت تشریفی ہوتی ہے اضافت تشریفی کو بتایا میں تفسیر میں جیسے بیت اللہ کیا اللہ تعالیٰ وہاں رہتے ہیں ہاں اللہ کا گھر وہاں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ گھر تو رہنے کے لیے ہوتا ہے تو اس کو کیوں اللہ کا گھر کہا گیا شرف بخشنے کے لیے اللہ نے اس کو اپنے سے نسبت دے دی اسی طرح اپنی روح ہے یہ شرف بخشنے کے لیے انسان کو ٹھیک ہے اس کا مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی ٹکڑا یا اپنی کوئی چیز اپنا کوئی جز انسان کے اندر ڈال دیا اس طرح نو باللہ پھر اگر وہ جز ادھر آ گیا تو خدا نخواستہ تو سارے ہی پھر خدا بن گئے ٹھیک ہے نا تو لم یلد ولم یولد تو اگر آپ کو ایک بات سمجھ آ جائے نا غیب سے متعلق جتنی باتیں ہیں ان پر ہمارا علم صرف اتنا ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے وہی کے ذریعے اس کے علاوہ کوئی سورس ہے ہی نہیں سارے انسان مل کر بھی اس نقطے کو سب کی عقل کٹھی کر لی جائے وہ ان کن تم فی رئی بما نزلنا اعلیٰ تبصورت لی وہ دو شہدا سب کو اکٹھا کر لو پوری دنیا کٹھی کر لو سب کی عقل کٹھی کر لو اس کو ایک جگہ کر لو پھر اس نقطے کو سالو کرنے کی کوشش کرو کیا ہوگا لائی نہیں سکتے کچھ جواب ہی نہیں آ سکتا کیونکہ بتایا جو نہیں کیا یہ اس جگہ سے تعلق ہے جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں جو ہمارے ذہن میں آئی نہیں سکتا جو ہماری عقل اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتی ٹھیک ہے چلیے ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا لیکن آپ کی زندگی میں جب کوئی پرندہ فضا میں پر پھڑ پڑا تو آپ اس سے ہمارے لیے کوئی علم کی بات نکال لیتے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سکھاتے تھے کہ کچھ بھی ہوتا تھا تو اس میں سے کوئی نہ کوئی سبق نکالتے تھے آج ہم اس درجے کا غور و فکر کرتے کہ ہر واقعہ اور ہر سچویشن سے کچھ نہ کچھ سبق نکالے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سکھاتے تھے خود ابن عباس سے مربی ہے کہ ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے گیارہ سال کے تھے ابن عباس جب فوت بھی ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹے ہی ہوں گے اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں کیا تھے وہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا احفظ اللہ احفظ اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے تجدوں تجاہر جب مانگو اللہ سے مانگو جب مدد چاہو اللہ سے چاہو اور جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے قلم اٹھا لیے گئے صحیفے پہ خشک ہو گئے یہ باتیں بچے کو سکھائی جا رہی ہیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں بچوں سے اس لیول پہ بات کریں کہتے یہ تو بچے ہی ہیں تو اپنے آس پاس جتنے بھی آپ کے بچے ہیں اپنے ہیں یا سروینٹس کے ہیں یا گلی محلے کے ہیں سب کو یہ بات تو سکھا کے آئے یہ ان کا پریکٹیکل ہوم ورک کسی نہ کسی کو جس کو پہلے سے نہ آتا ہو جا کے اپنی ماسی سے پوچھیں اس کا آتے ہیں یہ تین سوالوں کے جواب جو بچہ آپ کو ملے اس سے پوچھے پتا ان کو اگر نہیں پتہ تو آپ ان کو سکھانے والے بن جائیں اللہ تعالیٰ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اختیار کرتا ہے حدیث میں آتا ہے ایک آدمی گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے اللہ میرا گناہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کا کام کیا اور اسے علم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں کو ماف فرماتا ہے یا ان پر پکڑتا ہے میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا تو جب بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا رب ہے جو پکڑے گا مجھے اور پھر وہ ڈرتا ہے اور پھر وہ معافی مانگتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے یعنی اللہ کو بندے کی توبہ پسند ہے دوسری چیز لا الہ الا اللہ کی شروط یقین یقین کس کے اپوزٹ ہے شک اور توقف رک جانا یا پھر محض زن اور شک اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص شہادتین پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دل سے اس بات کا یقین اور اعتقاد کرے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ اللہ کا الہ ہونا ثابت اور حق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت درست ہے وہی خبر کے سوال ہے اور جو اس کے سوا ہے وہ باطل ہے ابن مسعود کہتے ہیں ال یقین و و یقین پورا ایمان ہے یعنی یقین کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں انسان کو دنیا میں یقین اور آفیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی جو شک ہوتا ہے نا طبیعت کے اندر وہ بے چینی پیدا کرتا ہے اور یقین اطمینان لاتا ہے اس لیے اللہ سے ان دونوں چیزوں کی دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ مجھے یقین کی دولت دے کیونکہ اف اللہ شک فاتر و سماوات اگر کسی انسان کے دل میں اللہ کے بارے میں شک آ جائے تو اس کی حالت کیا ہوگی کیفیت کی کیا ہوگی یا اللہ کے کسی حکم کے بارے میں شک آ جائے تو اس لیے یقین مانگنا چاہیے اللہ سے اور یقین کا ہونا ایمان کا حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ کی اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو اور یہ گواہی دل کے یقین سے ہو تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو یہ یقین گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں کیا خوب ہیں جو شخص ان پانچ چیزوں پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے ملے گا وہ جنت میں داخل ہوگا نمبر ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہو آخرت کے دن پر جنت اور جہنم پر موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور حساب کتاب پر یعنی ان سب باتوں پر یقین ہو اچھا یہ جو استغفار ہے سید الاستغفار اس کے پڑھنے کا بھی اتنا اضر کیوں ہے اگر کوئی صبح پڑھے اور مر جائے تو جنت میں جائے گا اور جو شام پڑھے اس میں بھی انسان کیا کہتا ہے اس میں بھی یقین کا اظہار کرتا نا اللہ انت ربی لا اللہ الا انت وانا عبدک وانا علی اہدک عوض بک من شر ما خلقنی ونا ابد وا دک مست ابو کم شرریتو ابو الا لا نت الذنوب الا انت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ قبروں میں بھی آزمائے جاؤ گے دجال کے فتنے کے قریب قریب پس مومن یا مسلم تو وہ خبر کے سوال پر کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس روشن نشانات لے کر آئے اور ہم نے ان کی دعوت قبول کی اور ایمان لائے اس سے کہا جائے گا آرام سے سو رہو ہمیں معلوم تھا کہ تمہیں یقین ہے اور منافق یا شک میں مبتلا شخص تو وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم میں نے وہی کہا جو لوگوں نے کہہ دیا تو یہ شک والی بات ہوتی جو لوگوں کی سنی سنائی ہوتی علم والی بات یقینی بات ہوتی ہے علم آتا ہے تو یقین آتا ہے تیسری چیز ہے قبول اور قبول کیا ہے جو رد کے اپوزٹ ہو المنافی رد ایسے ایکسپٹ کرنا جو ریجیکشن کے اپوزٹ ہے یعنی ریجیکٹ نہ کرنا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو شہادتین پڑھتے بھی ہیں اور اس کا معنی بھی جانتے ہیں اور ان کو یقین کی کیفیت بھی ہوتی ہے مگر وہ تکبر اور حسد کی وجہ سے اس کو رد کر دیتے ہیں حق کو جیسے کس نے کیا اور یہود و نصارہ کے علماء نے ابو جہل کا بھی یہی حال تھا اس کو یقین تھا لیکن اس نے کیا, کیا؟ قبول نہیں کیا کئی لوگ مانتے ہیں لیکن جب انہیں کہا جائے کہ پھر آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں تو ایکسپٹ نہیں کرتے ریجیکٹ کر دیتے تو لا الا اللہ کی شروط پوری نہیں ہوتی یعنی کوئی یہ کہ ہاں ہاں میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے مجھے یقین ہے کہ وہ ایک ہے لیکن اگر کہا جائے کہ پھر تم اس کا حکم مان لو نماز پڑھنے لگو یا کچھ اور تو آگے نہیں بڑھتے ودیرحق صورت البقرا ون زیرو نائن اسی طرح مشرقین بھی لا لاہ کا مانا جانتے تھے لیکن قبول کرنے سے تکبر کرتے تھے قبول نہیں کرتے تھے ڈکلیئر نہیں کرتے تھے اصل میں آپ کا اتنا ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہے نان مسلمس کے ساتھ کہ آپ ان سے بات کریں اور ان کو آپ اسلام کے بارے میں بتائیں اللہ کے بارے میں وہ مان لیں گے ہاں اللہ ہے یقین ہے بالکل یقین ہے تو پھر مسلمان ہو جاؤ یہاں آ کے فل سٹاپ لگ جائے گا آئی ایم ناٹ ریڈی ایٹ بہت سے لوگ قرآن و سنت کو سورس مانتے ہیں لیکن جو اس میں لکھا ہے اس کو قبول نہیں کرتے اٹ ایز اے فیکٹ بٹ دے ڈونٹ ایکسپٹ اٹ فار دم سیل کہ اپنی زندگی کو پھر اس کے مطابق کریں کہ ایمان کیا ہے اقرار باللسان ہو گیا تصدیق بالکل اور عمل بالارکان وہاں نہیں آتے اذا لا ازاکیل الا یس تک برون صافات حدیث میں آتا ہے ان غدل کلام میں رجول رج اطلاح فقول کا بن افسک یہ سلسلہ تو صحیح ہے ٹو فائیو کیا مانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص دوسرے سے کہے اللہ سے ڈرو تو وہ کہے تم اپنی فکر کرو یہ ہے ہمارے معاشرے میں آپ کسی سے کہیں کہ نماز پڑھ لیں تو وہ کیا کہتے تم پڑھ رہے ہو نا کافی ہے ہمارے لیے بھی اپنی فکر کرو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے سخت نفرت ہے نصیحت کو قبول نہ کرنا حق کو قبول نہ کرنا ماننا کہ حق ہے،, ہے صحیح ٹھیک ہے آئی ایم فائن ود اٹ لیکن آپ کے لیے میرے لیے نہیں چوتھی چیز ہے الانقیاد انقیاد متی ہونا اطاعت کرنا اس میں اور قبول کرنے میں فرق یہ ہے کہ انقیاد کا مطلب ہے کر کے دکھانا کام کر لینا یعنی پیروی کرنا قبول سے مراد ہوتا ہے بول کے اقرار کرنا اور انقیاد کا مطلب ہے تسلیم کر لینا مان لینا اور کسی بھی چیز پر اعتراض نہ کرنا وہ انیب الا ربک ہوں اسلم حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی حدیث ہے مومن فرما بردار اونٹ کی طرح ہوتا ہے اسے جہاں لے جایا جائے وہ چل پڑتا ہے یعنی اللہ کے حکم کی طرف یہ یعنی نہیں کہ کسی غلط کام کی طرف تو وہاں بھی چل پڑتا ہے یعنی اللہ کی بات کی طرف جب اسے بلایا جائے تو وہ آ جاتا ہے اسے کرنے کو کہا جائے تو وہ کر لیتا ہے اس کی کوئی اکڑ نہیں ہوتی اس کے کوئی ناک کا مسئلہ نہیں ہوتا جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو لا الہ الا اللہ کی گواہی دو اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں نماز قائم کرو اور باقی نہ بات یہ پہ اور زکات دو انہوں نے پوچھا جب میں یہ سب کام کر لوں تو مسلمان کہلاؤں گا آپ نے فرمایا ہاں پانچویں چیز ہے الصدق, سچائی اس کی دلیل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی صدق دل سے دیتا ہو یعنی اپنے ساتھ سچا ہونا پھر میانا نبی اختیار کرتے ہوئے سیدھے رستے پر چلے تو اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا لیکن جس نے زبان سے تو کہہ دیا لیکن دل سے اس کا انکار کیا تو یہ کلمہ اس کو نجات نہ دے گا کیونکہ منافقین کا یہی حال ہے کہ زبان سے کہتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے دل کے سچے نہیں ہیں جھوٹے ہیں اور چھٹی چیز ہے اخلاص قرآن مجید میں اطفا ابود مخلص صلی الدین اللہ کی عبادت کرو صرف اسی کے لیے خالص کر کے دکھاوا نہ ہو اس میں حدیث میں آتا ہے جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب تک کبائر سے بچتا رہے تو اس کا لا الہ الا اللہ کہنا عرش تک پہنچ جاتا ہے ایسے دروازے کھولتے السعدو الکل مقیب ولا عمل اسال ہو یا اس کی طرف اٹھتے ہیں پاک کلمے اور عمل صالح اس کو اٹھاتے ہیں تو جب انسان کبیرہ گناہ کرنے لگتا ہے تو پھر وہ لا الہ الا اللہ بھی ڈاما ڈول ہو جاتا ہے وہ اصل ہدف تک نہیں پہنچتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے ہو اور اس کے کرنے سے خالص اسی ہی کی رضا مقصود ہو ان اللہ من خالص کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سب سے زیادہ میری شفات سے وہ شخص فیضیاب ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا ایک اور حدیث ہے تین چیزیں ایسی ہیں جس میں مسلمان کا دل کبھی خیانت نہیں کر سکتا ان میں سے ایک عمل میں اخلاص کہ عمل اللہ ہی کے لیے ساتویں چیز ہے اللہ اور رسول کے لیے محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ہونا اور ہر اس عمل اور قول سے محبت کرنا جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند کریں ہر اس چیز کو پسند کرنا جس کو اللہ رسول پسند کرے ٹٹولے اپنے دل کو کیا مجھے ہر اس چیز سے محبت ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے پہلے تو یہ پتا چلے وہ چیزیں کون سی جن سے وہ محبت کرتے اسی طرح اللہ کے اولیاء اور اس کے فرما برداروں سے محبت کرنا نیک لوگوں سے محبت کرنا جنون مصری سے پوچھا گیا کہ کیسے پتا چلے گا کہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں انہوں نے فرمایا جس کام کو اللہ نا پسند کرے وہ تمہارے نزدیک مصبر سے بھی زیادہ تلف ہو مصبر معلوم ہے کیا ہے بہت کڑوی دوا ہوتی ہے جب بچوں کو دودھ چھڑانا ہوتا ہے نا تو مائیں وہ لگاتی ہیں تو بچے پر ماں کا دودھ چھوڑ دیتے ہیں یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا وہ تمہارے نزدیک مصبر سے بھی زیادہ کڑوی ہو تو جان لو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو کتنا کڑا معیار ہے جو واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے نا پھر وہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں کے نزدیک نہیں جا سکتا اس کا دل ہی نہیں مانے گا اس کی طرف جانے کو چاہے کتنی بڑی لالچ اور کتنی بڑی اس کو آفر کیوں نہ دی جائے اس کا ذوق بدل جاتا ہے اس کا شوق بدل جاتا ہے ان چیزوں سے اس کی محبت ہی نہیں رہتی جو اللہ تعالیٰ کو مبغوز ہیں ناپسند ہے اس طرح کلمہ انسان کی لا الا اللہ پوری پرسنالٹی چینج کر دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان کی مٹھاس پالی جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک میں اس کو اس کے والدین اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں آٹھویں چیز اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرنا تاغوت کا انکار یہ بھی شرط ہے اور یہ شرط کہاں سے لی گئی ہے منقال اللہ الہ الا اللہ بما من دون اللہ و کفر اللہ ہر ممالو ہُو و جو شخص لا اللہ کہے اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ان کا انکار کرے اس کا مال اور خون دوسروں پر حرام ہو جاتا ہے تو جو لوگ اللہ سے دور ہیں وہ دراصل خسارے میں نہ شروح یوم القیامت عامہ کالا رب لما شرطنی عامہ قدگن تو بسیرا کال کا اطت کا آیا تو نہومت انسا جو میری یاد سے منہ مو موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ کہے گا اے میرے رب نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں تم نے ان کو بھلا دیا اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا غم آخرت ہو اللہ اس کے بکھرے ہوئے معاملات کو یکجا کر دیتا ہے اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر خود آتی ہے اور جس شخص کا مقصد دنیا ہو اللہ اس کے معاملات بکھیر دیتا ہے اس کی تنگ دستی کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے اور دنیا پھر بھی اسے اتنی ملتی ہے جتنی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہو مسم احمد لا اقراہ کا رشت مل گئی بلّا دیکھیے آپ میں آتا ہوں میتاہوت لا اللہ ٹھیک ہے بلّہ ٹھیک ہے تب آئے گیا وہ مضبوط جو کبھی نہیں ٹوٹے گا. اللہ کے ساتھ پھر تعلق کبھی نہیں ٹوٹے گا تو یہ شرائط ہے <تصفيق> لا عراہ عل الله محمد رسول الله الح ع عل الله محمد رسول اللہ الح عل اللہ محمد رسول اللہ د عراہ عل اللہ محمد رسول اللہ انت روشمین یا اللہ انت روشنی یا الله انت سلام یا اللہ انت نزیز یا اللہ 8. أنت القدوس يا الله أنت الجبار يا الله أنت الغفور يا الله أنت العفار يا الله أنت العليم يا الله أنت القهار يا الله أنت المعطي يا الله أنت الوهاب يا الله ان تل شاکر اللہ حمید یا عمل ان الله یا عمل ان تلیہ لا إله إلا الله محمد رسول الله لا اللہ عل محمد رسول اللہ لہ الله محمد رسول اللہ لہ الله محمد رسول الله انت الرزاق یا اللہ انت السميع یا اللہ انت الفتاح یا اللہ انت البصير يا الله یا اللہ يا الله انت نان یا اللہ یا اللہ انت تل يا الله انت الخبير يا الله انت انطل يا الله انت شکور يا الله انت العظيم يا الله انت ان يا الله انت انتر يا الله انت تل يا الله انت انطل يا الله انت ان يا الله لا عمل لہ الله محمد رسول اللہ ل الله محمد رسول <سؤال> الله لا اله إلا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله أنت الباسط يا الله أنت الحفيظ يا الله انت البارئ يا الله أنت المقيت يا الله أنت القاهر يا الله أنت الحسيب يا الله أنت الشافي يا الله أنت المبين يا الله انت الحكيم يا الله أنت المجيد يا الله أنت الشهيد يا الله أنت المليك يا الله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 لا لا محمد آیات صفات کی اقسام وہ آیات جو باری تعالیٰ کی شان و عظمت بیان کرنے کے بارے میں ہیں مثلا الرحمن عل الرش اس طوا 5 رحمان ہے عرش پر مستوی ہے اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عرش پر مستوی نہیں کیونکہ اس صورت میں اس بات کی نفی ہوگی جس کا اس بات اللہ نے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ارشور بیٹھا جیسے کوئی انسان کرسی میں بیٹھتا اس لیے کہ اس صورت میں مخلوق سے مشابہت لازم آئے گی تمثیل کی بات ہو جائے گی نا اس سلسلے میں امام مالک بن انس کا قول ہماری رہنمائی کرتا ہے ال استواف مجھول واجب استوا معلوم ہے اس کی مجھول ہے اس بارے میں سوال کرنا بدت ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے آیات صفات علم بلاغت کے معروف اسلوب مشاخلت کی طرز پر نازل ہوئی مشاکلت کی مثال درج ذیل شعر ہے نجد لی انہوں نے کہا کسی چیز کی فرمائش کیجیے کہ ہم اسے آپ کے لیے عمدہ طریقے سے پکا کر پیش کریں۔ میں نے کہا میرے لیے ایک جبا اور ایک کمیز پکا دو اس شعر میں لفظ تب بطور مشاغلت استعمال ہوا ہے یعنی کمیز پکائی نہیں جاتی بلکہ سی جاتی قرآن کی بعض آیات میں کچھ اوساف زمیمہ, یعنی زمیمہ بنا مضمون مثلا استحظہ مکر اور خدا وغیرہ کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کی گئی جو محاورتن ہے ایسے افال کافروں کے افعال کے جواب کے طور پر استعمال ہوئے ورنہ اللہ ایسے اوساف سے پاک ہے مثلا نصول اللہ فنسی ہوں صورتہ انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو وہ ان کو بھول گیا اساعت میں سے نسیا اپنے لغوی معنی یعنی بات کا حافظ سے غائب ہونا میں استعمال ہوا ہے چناچوں پر میں نسیان کی نسبت جو اللہ کی طرف سے ہے مشاکلہ ہے اس کے حقیقی معنی مراد نہیں لیے جا سکتے کیونکہ کہ دوسری جگہ آتا ہے وہ ماں کا نہ کا اور تیرا رب بھولنے والا نہیں اسی طرح وہ مکر و مکر اللہ اور انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی علیہمران 54 فور یاد <سلام> اللہ وخادی ٹو وہ دھوکا دیتے ہیں اللہ کو اور وہ ان کو دھوکا دیتا ہے ان دونوں آیات میں مکر اور خدا کی نسبت باری تعالی کی طرف بطور مشاکلہ ہے کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کے معنی یا مراد دوسری آیات کی روشنی میں واضح ہوتے ہیں جیسے فرمایا وقال اللہ مغل تعیدیم ولو نالو بل اداہ مبسوط یون پہ کوئی فیشا 64 اور یہود نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ باندھے گئے اور وہ لانت کیے گئے کشادہ ہیں خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے اس آیت میں ید سے جو معنی لیے گئے وضاحت یہ آیت کرتی ہے یعنی بعض صفات ایک جگہ نہیں اس کے مزید دوسری آیات کے ذریعے ان کی حقیقت واضح ہوتی ہے اولادا کا مغلول السرا 29. اور نہ تم بناو اپنے ہاتھ کو گردن کی طرف بندہ ہوا اور نہ اس کو کشادہ کرو پورا کشادہ کرنا اس آیت سے, واضح ہوا کہ سے جود و سخا ہے اور جود و سخا کے لیے ضروری نہیں کہ اللہ کے بھی ایسے ہی ہاتھ ہوں جیسے انسان کے ہاتھ ہوتے ہیں. آیات صفات کے بارے میں ہمارا عمل نمبر ایک آیات صفات متشابہ آیات میں سے ہیں اور مومن پہ لازم ہے کہ ان پر قیاس آرائیاں نہ کرے اور نہ ان کے پیچھے پڑ جائے اور نہ ان کے متعلق بحث اور مناظرہ کرتا رہے یہ بہت اہم بات ہے ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بعض صفات ہم پوری طرح نہیں سمجھ سکتے نمبر دو توحید اسماع و صفات پر ایمان لاتے ہوئے مدرسہ آیت قرآن کو سامنے رکھنا ضروری ہے لئی سکم اصلی ہی یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھیں تو یہ ضرور ذہن میں رہے کہ اس جیسے کوئی چیز نہیں لئی سکم اصلی ہی شعیح ان و اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے نمبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ درست نہیں کیونکہ عالم الغیب و شہادہ صرف اللہ تعالیٰ ہے نمبر چار اللہ تعالی کے صفاتی نام کسی کے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس کے ساتھ عبد نہ لگایا جائے مثلاً عبدالرعف عبدالرحیم رعف اور رحیم کسی کا نام ہو سکتا مگر ارروف اور نہیں ہو سکتا کیونکہ ان میں اختیار کامل ہے جب تک اب ساتھ نہ لگے اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کا بندہ غلام کہلانے سے منع کیا گیا مثلا عبد النبی عبد رسول وغیرہ کیونکہ آپ نے منع فرمایا کہ کوئی اپنے غلام کو عبدی یا امتی کہ پکارے سنو نبی داؤد عمر بن عبد العزیز فرمایا کرتے تھے جہاں علماء نے توقف کیا تم بھی کرو جیسے انہوں نے کہا تم بھی ویسے کہو جیسے وہ خاموش ہے تم بھی خاموش رہو کیونکہ اسلاف علم کی بنیاد پر توقف کرتے توقف کا مطلب ٹھہر جانا وہی رک جاتے تھے بصیرت کی بنیاد پر باز رہتے تھے ان اسماء اور صفات کی مانوی حقیقت کے انکشاف میں وہ زیادہ عملی قوت اور صلاحیت رکھتے تھے اور فضل و شرافت میں بھی وہ کسی سے کم نہ تھے جیسا صحابہ اور تابین وغیرہ نے ان چیزوں کو سمجھا ان آیات کو اسی طریقے پر سمجھنے کی ضرورت ہے ان میں اپنی عقل قیاس آرائیاں نہ کی جائیں امام ابن عبد البرف فرماتے ہیں کہ امام مالک بن انس سفیان سوری ابن اویانا العضائی اور معمر بن راشد سے احادیسی صفات ہمیں روایت کی گئی ہے مگر سبھی نے یہ فرمایا ہے کما جات یعنی بغیر تعویل کے آگے بیان کرو پھر یہ کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے نفع و نقصان دو طرح کا ہوتا ہے نمبر ایک ایسا نفع و نقصان جس کا سبب واضح ہو مثلا ایک شخص کوئی زہریلی چیز کھا لیتا اور اس کی حرکت قلب بند ہو جاتی اس چیز کے زہریلے اثرات کا ہمیں پہلے سے ہی علم ہوتا ہے نمبر دو بعض دفعہ کسی ظاہری سبب کے بغیر نفع و نقصان ہو جاتا ہے مثلاً ایک تندرست شخص کی حرکت قلب اچانک بند ہو جاتی جس کی کوئی وجہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی نہیں. ہارٹ اٹیک کیوں ہوا؟ یہ دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر قسم کے نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے انسان کی فطرت ہے کہ وہ فائدہ حاصل کرنے اور نقصان سے بچنے کے ذریعے اختیار کرتا ہے اب یہ کوشش دو طرح کی ہوتی ہے ایک جس کی ہمارا دین اجازت دیتا ہے دوسرے جس سے دین منع کرتا ہے اور اسے ایمان کے خلاف قرار دیتا ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سی کوشش اور مدد جائزہ اور کون سی ناجائز ہے. مثلاً اگر بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں وہ مرض کی تشخیص کر کے دوا لکھ دیتا ہے یہ ایک جائز صورت ہے اس لیے کہ آپ نے حصول شفا کے لیے خالق کے کائنات کے بنائے ہوئے طبی قانون کے مطابق ایک ایسے شخص سے مدد طلب کی جو اس علم سے واقف ہے اس کے برعکس آپ کسی جھوٹے عامل یا جادوگر کو بلاتے ہیں وہ کسی غیبی قوت سے آپ کے بچے کو تندرست کرنے کا دعویٰ کرے تو یہ ناجائز صورت ہوگی کیونکہ اس غیبی طاقت کا ثبوت نہ تو کسی علم کی بدولت ہے اور نہ قرآن و حدیث کی روشنی ہے لیکن اگر تمام عملی تدابیر معروف سائنسی طریقے اور علاج ناکام ہو چکے ہوں اور آپ حصول شفاء کے لیے دعا یا صدقہ کا سہارا لیں یا اللہ کے کسی نیک بندے سے دعا کرائیں تو یہ مدد حاصل کرنے کا جائز طریقہ ہوگا اس کے برعکس اگر کسی نیک شخص کی قبر پر کھڑے ہو کر اس سے دعا کی درخواست کریں جبکہ وہ نہ خود زبان ہلا سکتا ہے اور نہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر خود مریض کو تندرست کرنے کی کوئی طاقت ہے تو یہ مدد ترب کرنا ناجائز ہوگا اسی طرح ایک بانج عورت کسی طبیب سے مدد مانگتی ہے یا ایسی دوائیں استعمال کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں تو اس نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا لیکن اگر وہ دمشق کی بوڑھی عورتوں کی مانند دیا عقیدہ رکھتی ہے کہ جو عورت ماہ رجب کے پہلے جمعے کو کوہ قاص دمشق میں ایک پہاڑ ہے جیسے مرغلہ ہے نا بس سمجھے اسی رخ پہ اسی قسم کا ہے تھوڑا سا فرق کیونکہ مجھے اس کو دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا اور مجھے اسلام آباد ہی پلٹ پلٹ کی یاد آ رہا تھا کوہ قاسون کی جامع مسجد کے دروازے کی زنجیر ہلائے گی وہ حاملہ ہو جائے گی یا کسی قبر کی جالی میں کپڑے کی دھجی باندھ کر اپنا مقصد پورا کرنا چاہے گی تو یہ سب ناجائز کام ہوں گے چنانچہ طبی قوانین سے استفادہ کرنا یا ایسے ذرائع اختیار کرنا جن سے عام طور پر فائدہ اٹھایا جاتا ہے یا ایسے شخص سے رجوع کرنا جو ان قوانین کا عالم ہو اور یہ تمام طریقے قرآن و سنت کی کسی نس کے خلاف ورزی نہ کرتے ہوں جائز ہیں لیکن یہ بات یاد رہے کہ در حقیقت فائدہ پہنچانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے حب الٰہی اور خشیت الٰہی مواحد توحید کا صحیح لطف اس وقت اٹھاتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کی خشیت یعنی ڈر بھی بدرجہ اتم موجود ہو اللہ تعالی سے محبت رکھنے اور اس سے خشیت رکھنے کا کیا مطلب ہے انسان دنیا میں بہت سی چیزوں سے محبت کرتا ہے لیکن یہ محبت پابند غرض اور محدود ہوتی ہے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 کل دوبارہ وہ لائی سے شروع کریں گے انشاءاللہ شاء بنا لیجئے نماز پڑھتے ہیں یہ لکھا ہے جو لوگ اللہ کے ناموں میں الہاد کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو خاندان میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شرک اور الہاد کرتے ہیں ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں چھوڑنے سے کیا مراد ہے ایک ہوتا ہے حصے معنی میں اور ایک ہوتا ہے مانوی طریقے سے یعنی ایک ہوتا ہے فزیکلی ابینڈن کرنا کسی کو فزیکل ڈسٹینس اور ایک ہوتا ہے مانوی طور پر یعنی آپ ساتھ بیٹھے ہوئے لیکن آپ ان کے اس عقیدے پر ایمان نہیں رکھتے جو وہ سوچتے وہ آپ نہیں سوچتے کہتے ہیں نا دل کی دوری سب سے بڑی دوری ہے اور دل کی قربت سب سے بڑی قربت ہے تو جس دل میں ایمان ہے اور جس دل میں انکار ہے یا کفر ہے یا شرک ہے یا نفاق ہے یہ کچھ وہ ساتھ تو بیٹھ سکتے ہیں دنیا میں ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ الگ الگ, الگ ہیں اس کا مطلب یہ کہ ان کے عقیدے کو نہ اپناؤ ان کی سوچ سے انفلوئنس نہ ہو ان کے طریقوں پر نہ چلو ان کا رستہ اختیار نہیں کرو یہ مطلب ہے واضح؟ یہ کہہ رہی ہے کہ جب سے عقیدہ پڑھنا شروع کیا ہے ذہن میں بہت سے سوالات آنے لگے ہیں یہ کتنا اچھا ہے کتنی اچھی بات ہے دماغ سوچنے لگ گیا سویا ہوا دماغ جاگ اٹھا ہے غور و فکر کرنے لگے ہیں بے چین ہو گئے اس طرح طوفان مچ گیا دماغ میں ہے نا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے یہ بہت اچھی بات ہے جب یہ طوفان اٹھتا ہے نا پھر انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے کیونکہ کوئی بندہ ایسے مدد نہیں کرتا امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا کہ بعض اوقات صبح سے دوپہر تک صرف استغفار پڑتے تھے کہ یا اللہ تو مجھے اس بات کا معنی سمجھا دے مجھے اس چیز کی حقیقت واضح کر دے مجھے صحیح علمت کر دے کیونکہ یہ استرابی کیفیت بہت اچھی کیفیت ہے ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ استراب اٹھا تھا نا تبھی تو انہوں نے سوچ بچار کی تو پھر اللہ تک پہنچ گئے حق تک پہنچنے کے لیے انسان کے اندر سوال اٹھنے چاہیے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ذہن تقلیدی نہیں ہے کہ بس جو سنا ٹھیک ہے اب میں آپ کو ساتھ ساتھ یعنی کہ قرآنی آیات تو بتا ہی رہی ہوں احادیث لیکن ساتھ آپ کو سوچنے کے کچھ معیار دے رہی ہوں مثلاً آج جو میں نے بات کی ہے ایمان بالغیب کی آیات متشابہات کی یہ ایک میزان ہے اگر کوئی بھی چیز آتی ہے کسی بھی چیز کی ڈسکرپشن چاہیے کسی بھی چیز کا جواب چاہیے تو کہاں سے ڈھونڈیں گے قرآن و سنت سے نہیں ملا تو کیا کریں گے سمے نہ عطا نہ دعا کریں گے یا اللہ سچھا دے سمجھا دے حقیقت بتا دے ارے نی حقیقت الشیا کمایا اللہ حق تک پہنچا دے اللہ ورحق حقن ورژم ارے پھر آپ کی علم کے لیے سچی دعائیں ہوگی. رب زدنی علما ہوگی. ابھی تو آپ کو علم کی تڑپ بھی کو نہیں لگی لگے باندھے مجبوری کے بٹھایا ہوا ہے پکڑ کے تو جب تک ایسی پکڑ ہوتی ہے تو بس پھر وہ پاس ہونے والا علم لیتا ہے انسان پاس ہو جاؤں کسی طرح تو سچی طلب سد ضروری ہے اس میں بھی شروع لا الا اللہ میں پہلی علم ہے نا اور پھر وہ آگے چلتے چلتے صدق تو علم کے لیے بھی سچے ہو جائیں اور علم کے لیے سچائی نہیں آتی جب تک انسان کے اندر سوال نہیں اٹھتا اور سوال کے لیے دو کام نمبر ایک تلاش جواب کی قرآن و سنت سے نمبر دو دعا اللہ سے رونا دھونا اللہ کے آگے اہل ذکر سے پوچھنا چاہیے مگر صرف اہل ذکر کے اوپر انحصار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اہل ذکر بھی محدود علم والے ہیں چلیے تھوڑا سا شرک کے بارے میں اور پڑھ لیں اوکے آج کے اتنا ہی کافی ہے جزاکم اللہ خر سبحان کا اللہ کا اشحد اللہ اللہ الا انت رکا و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ